السلام على سيد المسلمين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين اما بعد عن وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فکان یوسلمان یمین السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وان شمال السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ صفی نماز کے بہت سارے مسائل ذکر کیے گئے مختلف ہفتوں میں مختلف دروس میں پچھلے ہفتے تشہد میں گرو شریف اور اس کے علاوہ جو باقی دعائیں ہیں ان کا ذکر تھا اور آج نماز سے متعلق ایک آخری بات ہے وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے سلام پھیرتے تھے حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کی نماز پڑھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے داہنے طرف سلام پھیرتے ہوئے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ فرمایا السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ داہنے طرف السلام علیکم و اللہ داہنے طرف اور پھر السلام علیکم و اللہ بائیں طرف یہ پھرنا تو ہم سب لوگوں کو معلوم ہے عام طور سے یہی اسی لفظ کے ساتھ سلام پھیرا جاتا ہے اور نماز سے باہر آیا جاتا ہے لیکن اس میں ایک لفظ کیا ہے السلام علیکم رحمت اللہ کے ساتھ وہ براکات ہو کا بھی لفظ ہے اور بائیں شمالی اور بائیں طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرتے ہوئے کیا فرمایا السلام علیکم رحمۃ اللہ و براکات حافظ ابن حجر رحمتہ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا تو معلوم یہ ہوا کہ یہ بھی سنت ہے اور بلکہ یہ آج ایک متروکہ سنت بن چکی ہے متروکہ سنت یا بھولی ہوئی بھلا دی گئی سنت بن چکی ہے کہ بہت کم ائما ایسے ہیں بہت کم ائما ہیں جو اس لفظ کے ساتھ سلام پھیرتے ہوں کہیں شاز ناظر دیکھا جاتا ہوگا ورنہ تو السلام علیکم رحمۃ اللہ کے ذریعے سے سلام پھیرتے ہیں ابتیادی اس کے اندر یہ لفظ بھی ہے وبارکات کا لفظ بھی ہے شیخ البانی رحمتہ اللہ علیہ نے ایک بات ذکر کی یہ کی ہے کہ اس میں جو دونوں طرف وبارا کات ہو کا لفظ ہے تو سورن نبی داؤت کے نسخے میں ایک طرف کا ذکر ملتا ہے لیکن محقق جو اس کتاب کے ہیں انہوں نے کہا کہ سورن نبی داود کے دوسرے محقق نسخوں میں دونوں طرف ورحمت اللہ و برکاتہ وبرکات ہو کا لفظ ہے تو سنت یہ معلوم ہوئی کہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہو بھی کہنا سنت ہے دونوں طرف دوسری بات یہ ہے جیسا کہ آپ نے شروع میں حدیث نماز کی کیفیت کے بیان میں سنی ہوگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مفتاح صلاح اقبور و تحلیل و, و تحریم و حد تقبیر و تحلیل و حد تسلیم کہ نماز کی مفتاح اور چابی وضو ہے طہارت ہے یعنی وضو خاص وضو مراد ہے اور نماز میں داخل ہونے کے لیے اور نماز کے باہر کی چیزوں کو حرام کرنے کے لیے تکبیر ہے تحلی... تحریم حد تکبیر اسی وجہ سے اس کو عام طور سے لوگ تکبیر تحریمہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں تکبیر تحریمہ یعنی وہ تکبیر جس کے ذریعے سے نماز میں داخل ہوا جاتا ہے اور نماز کے باہر کی چیزیں بولنا کھانا پینا یہ سب حرام ہو جاتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میں داخل ہونے کے لیے اور نماز سے باہر کی چیزوں کو خارج کرنے کے لیے کیا چیز ہے تکبیر ہے تکبیر میں جو علف لام کا لفظ ہے تو اس سے خاص تکبیر مراد ہے خاص تکبیر کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر کس کے ذریعے سے کس لفظ کے ذریعے سے نماز کی ابتدا کی اللہ اکبر کے ذریعے سے کس لفظے کے ذریعے سے اللہ اکبر کے ذریعے سے یہی جمہور اہل علم کا امام احمد امام مالک رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کا اور تمام صرف صالحین کا یہی قول ہے کہ اللہ اکبر کے ذریعے سے نماز کی ابتدا کی جائے گی بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ اکبر تعظیم کا لفظ ہے بڑائی کا لفظ ہے کسی بھی ایسے لفظ سے نماز کی ابتدا کی جا سکتی ہے جو بڑائی پر دلالت کرتا ہو جیسے اللہ العظیم اللہ القبیر اللہ الاکبر یہ سب مختلف الفاظ لوگوں نے ذکر کیا ہے جبکہ اس تکلف میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے اور اس کے بیان کی بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر صاحب اکرام نے زندگی بھر جس لفظ سے نماز کی ادا کی ہے وہی تکبیر تحریمہ ہے اور وہ کون سا لفظ ہے اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے اللہ سب سے بڑا ہے اس لفظ کے اندر بہت بڑی عظمت ہے اس لفظ سے بڑھ کر کے کوئی لفظ عظمت پر شاید نہ دلال کرتا اکبر من کل بالکل بعض لوگوں نے کہا کہ اس لفظ کے علاوہ اس عربی زبان کے علاوہ دوسرے لفظے میں اگر نماز پڑھ لے تو نماز ہو جائے گی یہ سب بلا وجہ کی باتیں ہیں اور یہ سب باتیں صحیح نہیں ہیں صحیح بات کیا ہے کہ تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کے ذریعے سے ہم نماز کی ابتدا کریں گے اور تکبیر جب بھی کہی جاتی ہے تو نماز کی جو تکبیر ہے وہ یہی تکبیر مراد ہوتی ہے دوسرا لفظ جس کا ذکر یہاں پر ہے کیا کہ صحابی نے بیان کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ کہہ کے سلام پھیرتے تھے نماز سے باہر آتے تھے حدیث کے اندر ہے وہ تحلیل تسلیم اور نماز کے باہر والی چیزیں حلال ہونے کے لیے تسلیم یعنی سلام پھیرا جائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس تسلیم سے براد کیا ہے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ السلام علیکم و اللہ تو معلوم یہ ہوا کہ سلام پھیرنا بھی نماز کا حصہ ہے نماز کا حصہ ہے اور اسی لفظ کے ذریعے سے ہم نماز سے باہر آئیں گے السلام علیکم رحمتہ اللہ کے ذریعے سے یہی جمہور اہل علم کا سابق رام کا اور سب کا یہی اول ہے یہی خیال ہے سب کے یہی چیز ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں اگر آپ السلام علیکم رحمتہ اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا لفظ بول دیں اور بول کر کے نماز سے فارغ ہو جائے ہس دیں کسی سے بات کر لیں یعنی تشاہت تحیات تشاہت در شریف دعا وغیرہ پڑھ کر کے پھر آدمی کیا کرے کسی سے بات چیت کر لے ہنسنے لگے تو کہہ رہے نماز مکمل ہو جائے گی اس کی جبکہ یہ تسلیم نماز کا حصہ ہے جز ہے واجب ہے یہ بغیر اس کے آدمی نماز سے باہر نہیں آ سکتا بغیر اس کے یہ لفظ بولنا ہی پڑے گا السلام علیکم ورحمتہ اللہ تو اس لیے جو یہ خیال کرتے ہیں کہ نماز کے نماز کو توڑنے والی کوئی بھی حرکت نماز کو توڑنے والا کوئی بھی عمل کوئی بھی کام آدمی کر لے گا تو نماز سے باہر آ جائے گا السلام علیکم رحمتہ اللہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے ان کا جو لوگ یہ کہتے ہیں یہ خیال غلط ہے حدیث کی روشنی میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحلیل تحریم حد تکبیر تحلیل و حد تسلیم تکبیر کو تحریمہ کہتے ہیں اور واجب حکم قرار دیتے ہیں اور تسلیم کے بارے میں سلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ سنت ہے واجب بھی نہیں مانتے حالانکہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کے ذریعے سے نماز سے باہر آنا یہ واجب اور ضروری ہے اس کے بعد نماز کے بعد بہت سارے اذکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں بہت ساری مسجدوں میں نماز کے اذکار لٹکائے ہوئے رہتے ہیں وہ پیچھے دیکھیں پیچھے لٹکا ہوا ہے لگا ہوا ہے عربی میں ہے اردو بے میں بھی ہندی میں بھی بنگلہ میں بھی مختلف زبان میں اور دعاؤں کی کتابوں میں بھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مختلف اذکار پڑھتے تھے اگر سب کو ملا کر کے اطمینان سے بیٹھ کر کے پڑھا جائے تو پانچ سات منٹ ضرور لگیں گے لیکن ان اذکار کا اہتمام آج ہمارے ہاں نہیں ہے یہاں بھی نہیں السلام علیکم رحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنے کے بعد بس اللہ حکبرستر اللہ استخر اللہ استغفر اللہ کہنے کے فوراً بعد جو ہے فوراً ہی کھڑے ہو جاتے ہیں سنت ادا کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام پھیرنے کے بعد اذکار ذکر و اذکار دعا ثابت ہے جس دعا کو پڑھنے میں پانچ سات منٹ لگیں گے اور سب سے زیادہ دقت اس وقت پیش آتی ہے کہ اگر درس کے لیے کھڑے ہو جائیں تو پوری مسجد کے لوگ جو ہے جو ہماری اپنی زبان سمجھتے ہیں پوری مسجد کے لوگ کھڑے ہو کر کے سنت پڑھنے لگتے ہیں اور شاید وہ اس وجہ سے جلدی کھڑے ہو جاتے ہیں کہ فرض اور سنت میں زیادہ فاصلہ نہیں ہونا چاہیے اور فرض جہاں پڑھی ہے وہیں پر جو ہے سنت ادا کرنا چاہیے جبکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم فرض نماز پڑھو تو اسی جگہ سنت نہ پڑھو یہاں تک کہ تم کسی سے بات کر لو یا تو اس جگہ کو چھوڑ دوسری جگہ سنت پڑھو اس جگہ کو چھوڑ دو تو نماز سنت ادا کرنے میں بہت جلدی کرتے ہیں اور اس پر یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ یہاں والے جو ہیں یا آپ لوگ جو ہے دعا ہی نہیں مانگتے الٹا چور کتوال کو ڈانٹے یہی والا مسئلہ ہے کہتے ہیں آپ دعا ہی نہیں کرتے ہیں بھائی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے وہ آپ نہیں کرتے ہیں اور جو نہیں ثابت ہے وہ آپ کرتے ہیں تو آپ کو خود اپنا محاصبہ کرنا چاہیے کہ جب, جب دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے فوراً بعد ہاتھ اٹھا کر کے نہ انفرادی طور پر نہ اجتماعی طور پر نہیں ثابت ہے تو آپ تو یہ کام کرتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے اور کہتے ہیں دعا کیوں نہیں کرتے تو یہ خلاف سنت عمل کیا کہ کی نہیں آپ نے اس کو علماء نے وداد کہا ہے کہ فورا نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرنا اور جو ثابت ہے اس کار اس کو نہیں پڑتی کیونکہ اس میں ٹائم لگے گا فاسٹ سروس ہوتی ہے اس میں ٹائم لگے گا اور یہ بھی اپنا اپنا خیال ہے لوگ کہتے ہیں کہ سنت اور فرض میں زیادہ فاصلہ نہیں ہونا چاہیے جبکہ ہمارے اپنے مزاج کے اعتبار سے اسلام نہیں ڈھلے گا اسلام کے مزاج کے اعتبار سے اپنے مزاج کو ڈھالنا پڑے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کیسے پڑھی نماز میں کون کون سی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون کون سا عمل کیا کون کون سے دعائیں پڑھی کب پڑھی کیا پڑھی یہاں تک کہ نماز کے بعد کے اذکار کو بھی علماء نے کہا ہے کہ اس کا تعلق بھی وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرنے کے بعد جو دعائیں پڑھی ان میں سے اللہ اکبر استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم انت السلام منك السلام تبارک وتعال الجلال والاکرام اور پھر رب ائني على ذکرك وشکرك وحسن عبادتك کا بھی ذکر ائے گا اسی طرح لا اله الا الله وحده لا شريك له الحمد وله كل شيء قدير لا حول ولا قوه الا بالله لا اله الا الله ولا نعوذ الا اياه له النعمت وله الفضل وله الصلاه والسلام لا اله الا الله اخلص الدين لله ولو كره الكافرون اتنا پڑھنے کے بعد اپ صلی اللہ وسلم آیت القرسی بھی پڑھتے تھے اور اس کی فضیلت آگے آ رہی ہے کہ آیت القرسی جو شخص فرض نمازوں کے بعد پڑھتا ہے ہاں وہ مرنے کے بعد جنت میں داخل ہوگا اسی طرح سے سبحان اللہ تینتیس بار الحمد للہ بار اللہ اکبر چونتیس بار یا تینتیس بار اللہ اکبر الا اللہ وحمدوللہ شریق الملک الحمد اللہ کلشین قدیر ہاں ایک بار پڑھ کر کے سو ہو جائے گا بار ہو جائیں گے پورے یہ پڑھنا اسی طرح سے مغرب اور فجر کی نماز میں تین تین بار کل اللہ خلا عدب الب الفلاق قلع الناس پڑھنا ہر فرض نماز ان کے علاوہ اور فرض نماز کے بعد ایک ایک بار کل اللہ قلع الب الفلاق قلع الناس پڑھنا اطمینان سے پڑھنا اور بہت ساری دعائیں ثابت ہیں ہاں؟ ان ساری دعاؤں کو اطمینان سے پڑھنا یہ ہے سنت اور پھر اس کے بعد آدمی چاہے تو مسجد میں سنت ادا کرے چاہے گھر جا کر کے ادا کرے زیادہ تر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں کہاں ادا ہوتی تھیں صاحب اکرام کی سنتیں گھر میں ادا ہوتی تھی تو آج ہم نے اپنا ہاں, اپنا اپنی سنت بنا لی ہے کہ مسجد ہی میں ادا کرنا ضروری سمجھتے ہیں اور پھر اعتراض کرنے لگتے ہیں کہ مولانا جو ہے لوگوں کو سنت نہیں پڑھنے دیتے ہیں تقریر کرنے کھڑے ہو جاتے ہیں شروع ہو جاتے ہیں آپ ذکر و اسکار کیجئے اگر درس کبھی کبھار ہفتے میں ایک بار دو بار ہوتا ہے ایک ہی بار تقریبا یہاں ہوتا ہے تو اسی طرح سے تمام مسجدوں کا حال تو یہ ہے کہ شاید مہینے میں ایک بار ہوتا ہو جوویل کی مسجدوں میں کیونکہ اتنی مسجدیں ہیں اور تعداد پوری نہیں ہو پاتی ہم لوگ پہنچ نہیں پاتے تو دیکھیے کہتے ہیں اگر ہفتے میں ایک بار درس ہوتا ہے تو اطمینان سے بیٹھیے درس آپ کے لیے ہوتا ہے سنت تو آپ پڑھ لیں گے سنت آپ کی کہیں نہیں جائے گی لیکن آپ کا درس چھوٹ جائے گا اور درس ہوتے ہوئے بھی اگر آپ نے نماز ادا کی سنت ادا کی تو آپ نے کیا سنت ادا کی کیا پڑھا آپ نے تقریر مقرر بیان کر رہا ہے اردو میں سمجھا رہا ہے بتا رہا ہے کہ یہ آئے اس کا ترجمہ یہ حدیث یہ ہے اس کا ترجمہ یہ ہے آپ کا آدھا دماغ بلکہ تھوڑا سا دماغ نماز میں آدھا اور پورا دماغ ادھر ہے صبر کریں بیٹھیں سن لیں اس کے بعد پھر جو ہے سنت ادا کرنی چاہے ادا ہاں کر لیں مسجد میں جا کر کے گھر پہ ادا کر لیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سارے اسکار ہیں دلیل کے ساتھ یہ ذکر کر رہا ہوں وعن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه وعن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ذوبري كل صلاه مكتوبه لا اله الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا من منك الجد متفق عليه صحيح البخاري صحيح مسلم في روايه صحيح البخاري صحيح مسلم في روايه مغیر اب شعبہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد یہ پڑھتے تھے جو ابھی دعا آپ نے سنا کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی تحقیقی معبود نہیں وہ تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اسی کی بادشاہت ہے اور اس وہی قابل تعریف ہے تمام تعریف اسی کے لیے ہے ہر چیز پر وہ قادر ہے اے اللہ تو جو عطا کر دے اسے کوئی روکنے والا نہیں کتنی بڑی دعا ہے اللہم لا مانع اے اللہ کوئی روکنے والا نہیں ہے اس چیز کو جسے تو عطا کرے ما آئی بنا موتیا لما منا اور کوئی دینے والا نہیں جو چیز تو روک دے دیکھ لیجیے اللہ ہی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے اور آگے ہے ہاں وہ آشین قدیر اللہ ہر چیز پر قادر ہے دینے پر لینے پر منع کرنے پر عطا کرنے پر اللہ تعالیٰ قادر ہے اس دعا کو پڑھے کتنی بڑی توحید ہے اس کے اندر کتنا اچھا عقیدہ ہے آج لوگ یہ سب نہیں پڑھتے ہیں سب سے افضل دعا ہے سمجھ لیجیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل ما قلتو انا قبلی لا الہ الا اللہ شریق الملک بہشین قدیر کہ افضل دعا افضل ذکر جو میں نے اور مجھ سے پہلے انبیاء نے پڑھی ہے وہ یہ ہے اتنی عظیم دعا اتنا عظیم مانا اتنا عظیم مانا اس پر جو ہے لوگ دھیان نہیں دیتے پڑھتے نہیں اللہم لا مانع اللہ ملاما نے کوئی روکنے والا نہیں جو تو عطا کرے موتی امامات اور جو روک دے تو کسی سے اس کو کوئی دینے والا نہیں اولاد روزی صحت شفا شفاعت سب اللہ کے ہاتھ میں ہے مخلوق انبیاء اولیاء صالحین صدیقین شہداء ان کے ہاتھوں میں کچھ نہیں کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں اپنے ملک کا تنہا بادشاہ کون ہے اللہ جسے چاہے دے جسے چاہے نہ دے آپ ہاں؟ قرآن پڑھیں حدیثیں پڑھیں آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ انبیاء اور اولیاء کی حیثیت اور حقیقت اللہ کے سامنے کیا ہے سب محتاج ہیں اسی کے سب نے اسی سے مانگا اللہ تعالی نے سب کی تو آ قبول کی کسی کے بس میں کچھ نہیں ہے کہ کسی کو کچھ دے دے بغیر اللہ کی اجازت کے بغیر اللہ کی اجازت کے اور وہ بھی اگر کسی کو کسی کے لیے کچھ کیا انبیاء اکرام نے اپنی اپنی زندگی میں اپنی اپنی زندگی میں انبیاء کرام نے اگر کچھ کیا تو اللہ کی اجازت سے اور وفات کے بعد تو اب سب معاملہ سارا ختم ہو گیا تو یہ دعا یاد کرنی چاہیے ہمیں اسی طرح سے جی ولا اندیم ان کل جد کسی بھی صاحب حیثیت مال والے کو اس کا مال اللہ کے مقابلے میں فائدہ نہیں پہنچا سکتا نہ دنیا میں نہ آخرت میں کہ مال کے ذریعے سے کچھ آدمی کر لے ہا? اللہ کے عذاب کو روک لے یا اللہ کی کسی نعمت کو حاصل کر لے اللہ نہ چاہے تو مال سے کسی کو کچھ مال فائدہ نہیں پہنچا سکتا بڑے بڑے مال والے دنیا سے رخصت ہو گئے قانون کی دولت کی کوئی انتہا نہیں تھی اس, اس کا مال بھی اس کے فائد. کام نہ آیا ہا? ابو الحب اور اس طرح کے بہت سارے مال والے تھے کسی کو کچھ مال کام نہ آیا لا مالو ولا بنون ما مالو وما اگلی دعا ہے وہاں ساد نبی وقاص ندی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ اللہ مین الجنی من البلی ودبی کمن من و ادبی کا من اللہ عمری و ادبی دنیا و ادبی من فطرتی اداب القبر اداب القبر بخاری صحیح بخاری کی روایت اس کے بارے میں بھی نہیں کہہ سکتا کوئی کہ ہاں بھائی انہوں نے جو ہے وہ کوئی ضعیف حدیث پیش کیا ساری حدیثیں ثابت ہے کہ اللہ کے رسول نبی اقاص اللہ تعالیٰ عبان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد ہر نماز کے بعد مراد فرض نمازیں ہیں ہر فرض نماز کے بعد چار چیزوں سے اللہ کی پناہ طلب کیا کرتے تھے کتنی چیزوں سے چار چیزوں سے عوض بکا من البخل اے اللہ میں بخیلی سے تیری پناہ چاہتا ہوں وکیلی کیا ہے آدمی جانتا ہے آ? کہ مال ہے موجود ہے نہ اپنے آپ پر خرچ کرے نہ اپنے بال بچوں پر خرچ کرے آ? نہ خیر کے کام میں خرچ کرے بس جمع کر رہا ہے جمع کر رہا ہے ہاں اگر نہیں دے رہا تو اور بڑا بال ہے لیکن اگر زکات دے رہا ہے باقی اور ضروریات لوگوں کی دیکھ رہا ہے مسکین غریب کو دیکھ رہا ہے لیکن ہاں جیب سے ایک پانچ ریال نہیں نکلتا ہے ہاں بڑے سے بڑے مصیبت زداد آدمی کو دیکھتا ہے بہت سارے آدمی سوال کرتے ہیں لیکن جائیے جائیے ابھی ہمارا کام ہے ابھی کہاں بغیر وغیرہ آدمی بہانے کر دیتا ہے تو اللہ کی پناہ چاہا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاں کہ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں بکیلی سے اور جبنی اور اے اللہ بزدلی سے تیری پناہ چاہتا ہوں بجدلی سے مومن بزدل نہیں ہوتا ہے یا مومن کو بزدل ہونا چاہیے بجدلی سے پناہ مانگنا چاہیے بجدلی سمجھ رہے ہیں ہی نہیں سب لوگ آ? جی بزدلی نہیں سمجھ رہے ڈرپوک ہونا یعنی کم ہمت ہونا بہادر نہ ہونا ڈر جانا جلدی سے کوئی ہمت والی بات ہو تو ایمان کا تقاضا ہے کہ کہہ دینا چاہیے کوئی برائی آپ دیکھ رہے ہیں آ? آپ کو کہنا چاہیے روکنا چاہیے منع کرنا چاہیے لیکن دل کیا ہے ڈر رہے ہیں کہ ایسا کہیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو جائے ایسا ہاں اسی کو بزدلی کہتے ہیں ہمت نہ ہونے کو بزدلی کہتے ہیں چلیے با ملا اور اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ میں آخری عمر کو پہنچایا جاؤں یا بڑھاپے کی ہاں بڑھاپے کی بالکل کمزوری کی عمر کو پہنچایا جاؤں جسے ارغلی عمر کہتے ہیں یعنی بالکل ہاں جس عمر میں انسان بے بس ہو جائے یا لفظ آپ کہہ لیجئے آجزی کی عمر کو یا بے بسی کی عمر کو میں پہنچا دیا جاؤں جس عمر میں انسان دوسرے کا محتاج ہو جائے اٹھ بیٹھ نہ سکے پشا پاخانے کے لیے دوسروں کا ضرورت مند ہو کھانے پینے کے لیے دوسرے سے کھلائے پلائیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمر تک پہنچنے سے اللہ کی پناہ چاہی چاہیے جی کمن فطر دنیا اور اے اللہ میں دنیا کے فتنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں دنیا کے فتنے سے دنیا میں بہت سارے آزمائشیں اور فتنے ہیں وہ کمن آزاب قبر اور اے اللہ میں آزاد قبر سے تیری پناہ چاہتا ہوں کتنی اچھے اچھی اچھی دعائیں انسان اطمینان سے دعائیں پڑھے اس کے بعد سنت وعن ثوبان ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفلاۃ اللہ ذا الجلال تبارکرام ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوتے تھے تو آپ تین بار استفر اللہ اسطفر اللہ استطفر اللہ کہتے تھے تین بار اللہ سے اللہ کی مفرت طلب کرتے تھے اللہ سے مفرت مانگتے تھے اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث یہاں پر نہیں ذکر کی ہے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کے اندر وہ حدیث موجود ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نماز کی انتہا کو تقبیر کے ذریعے سے جانتا تھا نماز کے ختم ہونے کو تقبیر کے ذریعے سے پہچان لیتا تھا سمجھ جاتا چھوٹے تھے اور تقبیر کیا ہے اللہ اکبر تقبیر اسی کو تو کہتے ہیں نماز کے بعد اللہ اکبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کہتے تھے بلند آواز سے اور تین بار استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھتے تھے اور پھر پڑھتے تھے اللہ السلام اے اللہ تو سلام ہے تیرا نام سلام ہے السلام کا سلام اور سلامتی تیری ہی طرف سے ہے تیری ہی جانب سے ہے تیرا ہی فضل ہے سلامتی تبارکتا یاد الجلال و اکرام اے جلال اور کرم والے اکرام کرنے والے تو ہی بابرکت ہے اب اس میں اپنے ہاں لوگ اور کچھ شامل کرتے ہیں کیا کہتے ہیں اللہم انت السلام و وومن کا سلام علہ کا یرج السلام ہے رب یہ بھی اپنے ہاں شامل کرتے ہیں جبکہ اس کا ثبوت حدیث کے اندر نہیں موجود ہے دیکھا جائے تو لفظ اچھا ہے لفظ بہتر ہے و علیہ کا یرز السلام سلامتی تیری ہی طرف لوٹ جائے گی اے اللہ ہم کو سلامتی کے ساتھ زندہ رکھ لیکن لفظ کا اچھا ہونا یہ کافی نہیں ہے چونکہ یہ دعائیں سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہے یہ توقع دعائیں ہیں جتنا ثابت ہے اتنا پڑھیے جو ثابت ہے وہ پڑھیے اپنی طرف سے اس میں شامل نہ کیجیے بہت سارے لوگ درود پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا و نبینا محمد و علی سیدنا و نبینا محمد و بارک وسلم اس طرح سے پڑھتے ہیں یہ درود نماز کی نماز کا جو درود ہے نماز میں دروش جو درود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا وہ پڑھیے آپ اپنی طرف سے کیوں شامل کرتے ہیں تشاہود کی دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی کیا سکھائی اشد اللہ الہ الا اللہ اللہ اللہ الہ الا اشحد محمد انبدہ رسول اس دعا میں تشاہد میں وحدہ شریق اللہ کا لفظ نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا تو پڑھنے والے جس کو سکھا رہے تھے تو پڑھنے والے نے تو دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی جس میں لفظ تھا نبی کا لفظ تھا صحابی نے رسول پڑھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں نبی پڑھو رسول نہ پڑھو کیوں ہے سر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہم کو جو دعا سکھائی ویسے پڑھیں ہم ہم اپنی طرف سے کیوں شامل کرتے ہیں ہم اپنی طرف سے کیوں اچھا کہتے ہیں کہ اللہ صلی اللہ علیہ سیدنا و نبی محمد سیدنا لگانا ضروری ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لگایا ہم کیوں لگائے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا سکھایا ویسا کرے نا اپنی طرف سے کیوں ہم کر رہے ہیں تو اس دعا میں بھی وہی لیکا السلام وحی نہ ربنا بھی بھی لوگ شامل کرتے ہیں جبکہ اس کا اضافہ صحیح صحیح نہیں ہے عن سلاۃم و سلاطین و کبر اللہ سلاطم و سلاطین تسعون کا وقال بأه لا اله اللہ لا لا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ہر نماز کے بعد تینتیس بار تھرٹی تھری ٹائمس سبحان اللہ کہا اور تینتیس بار تھرٹی تھری بار الحمدللہ کہا اور تھرٹی تھری بار یعنی تینتیس بار اللہ اکبر کہا اور یہ کل کتنے ہو گئے نائنٹی نائن ننانوے بار ہو گئے اور سو پورا کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک اللہ کہا وحدہ وحد اللہ شریق الحمد اللہ قدیر کہا اس کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے گرچے سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو کتنا بڑا آجر ہے لوگ اس ثواب سے دن میں پانچ بار محروم ہوتے ہیں وہ لوگ جو یہ دعا نہیں پڑھتے ہیں جو جلدی سے کھڑے ہو جاتے ہیں سنت پڑھنے لگ جاتے ہیں کتنی محرومی ہے ابھی آپ دیکھ لیجئے کتنی دعائیں لا لہ اللہ عد اللہ یہ اللہ ملا مانیہ پھر اس کے بعد چار چیزوں سے اللہ کی پناہ یہ ہو گیا اور پھر اللہ مانتے سلام السلام یہ تو مختصر طور پر چاہتے ہیں پڑھ لیتے ہیں اور ابھی یہ دعا اس کے بعد ابھی آیت السی کہ آیت السی برابر پڑھنے والا شخص جنت میں داخل ہو جائے گا اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت کا فاصلہ ہے کتنی بڑی محرومی ہوتی ہے کہ نہیں سنت میں خیر و برکت ہے سنت میں فائدے ہی فائدے ہیں اور سنت چھوڑ کر کے بدات اپنانے میں نقصان ہی نقصان ہے کیا ملا کیا ملتا ہے سنت چھوڑتے ہیں اور فوراً ہی ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرنے لگ جاتے ہیں کیا ملتا ہے جو مانگتے ہیں وہ بھی بدات تو دیکھیے کتنی کتنا بڑا اجر ہے کہ جو یہ اذکار پڑھے گا نماز کے بعد اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے کتنے گناہ انسان دو نمازوں کے درمیان کتنے گناہ کرتا ہے اتنے گناہ تو نہیں کرتا ہوگا جتنے جو ہے سمندر کی جھاگ کے برابر ہو हा? ہو سکتا ہے کوئی کرتا ہو بڑے بڑے چھوٹے چھوٹے سب گناہ ہیں لیکن ہاں اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی رحمت ہے سمندر کے جھاگ کے برابر بھی یعنی بہت زیادہ گنا تب بھی معاف ہو جائیں گے وضو سے معاف مسجد تک آنے سے گنا معاف نماز سے معاف نماز کے بعد ان دعا اذکار سے معاف ہاں انسان پاک صاف ہو کر کے نماز کے بعد واپس لوڑتا ہے اچھی سے نماز پڑھنے کو کتنے فائدے ہیں لیکن آدمی اس فائدے سے محروم ہوتا ہے اور اس دعا کے بتانے کا ایک واقعہ بھی ہے کہ غریب مسلمانوں نے فقیر مسلمانوں مسکینوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کے شکایت کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذہبا دسور بل اجور یہ مال والے جو ہیں مالدار جو مسلمان ہیں وہ تو بہت سارا اجر و ثواب لے گئے ہاں جب بھی کوئی مال خرچ کرنے کا معاملہ آتا ہے غریب مسکین پر خرچ کرنا جہاد میں خرچ کرنا اور سب چیزوں میں خرچ کرنے کا معاملہ آتا ہے فوراً ہی اپنی دولت اپنا مال لٹا دیتے ہیں بہت سارا ثواب حاصل کر لیتے ہیں ہمیں بھی ہم کیا کریں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرض نمازوں کے بعد 33-33 بار اس کو پڑھ لیا کرو اور 34 بار اللہ ہم پر پڑھ لیا کرو تو اجر و ثواب میں تم ان کے برابر ہو جاؤ تو غریب مسلمانوں نے یہ پڑھنا شروع کیا جب غریب مسلمانوں نے پڑھنا شروع کیا تو جو اور دوسرے امیر مسلمان تھے ان کو یہ پتا چلا تو انہوں نے کہا کہ ہم لوگ کیوں اس اجر سے محروم رہے انہوں نے بھی شروع کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کے پھر شکایت کی انہوں نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دالی فضل اللہ یو تھی میشا یہ اللہ کا فضل ہے اللہ جس کو چاہے عطا کریں تو مال نعمت ہے تو میرے بھائیو یہ دعا یہ اسکار بڑے مفید ہیں ان کی پابندی ہم کو کرنی چاہیے جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہیے ہم لوگ جلد بازی میں رہتے ہیں نا جلدی کس بات کی جلدی ہے وکالے سے سامان خریدنا ہے کہاں جلدی ہے فلاں کو فون کرنا ہے ہاں کیا جلدی ہے بینک جانا ہے بینک میں جا کر کے کتنے گھنٹے کھڑے رہیں گے دو تین گھنٹے دو گھنٹے ایک گھنٹے آدھا گھنٹے ہاں؟ ہم لوگ جلدی کرتے ہیں اس چیز سے جلدی کرتے ہیں جس میں زیادہ وقت نہیں لگتا ہے زیادہ آجر ملتا ہے لیکن دنیا فانی کے لیے ہم کو جلدی رہتی مستحجل ہاں ہر آدمی جلدی میں ہے بیزی ہے معاذ بن اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال قال له اوسی کا وہ شکر کا وہ وحسن اداد یہ بھی حدیث صحیح ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو نصیحت کی کہ اے معاذ تم ہرگز نہ چھوڑو ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھنا لا تدان تم ہرگز نہ چھوڑو یہ دعا پڑھنا ہر نماز کے بعد کون سی دعا ہم؟ رب آئنی اللہ آئنی کا لفظ ہے دوسری حدیث میں رب اعنی کا لفظ ہے اللہ اے اللہ ہاں آئنی اے اللہ تم میری مدد فرما میری مدد فرما کس بات پر اللہ ذکر کا اپنا ذکر کرنے پر اپنا شکر ادا کرنے پر اور ہاں اچھی طرح سے عبادت کرنے پر اے اللہ تو میری مدد فرما دل سے آدمی کو کہنا چاہیے اس لیے کہ آدمی کتنی بھی اچھی طرح سے نماز پڑھے ایسے بھی بس ہم لوگوں کی نماز چالو ہی نماز ہوتی ہے بالکل ایسے ہی اللہ تعالیٰ تحفے دے خوشی خزو کے ساتھ نماز ادا کرنے کی کہ نماز کے بعد بندہ دعا کرے اللہ تعالیٰ سے اے اللہ مجھ اچھی طرح سے ذکر و شکر اور اچھی طرح سے عبادت کرنے پر میری مدد فرما اللہ سے دعا کریں اور یہ دعا ہمیں تمام چیزوں میں اللہ کی توفیق مانگنا سکھاتی ہے ہم اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ فلاں کام فلاں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما فلا اچھا کام کرنے کی توفیق عطا فرما تو اللہ سے دعا کرنا چاہیے ابو امام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ہر نماز کے بعد آیت السی پڑھی اسے ہر فرض نماز کے بعد اسے جنت میں داخل ہونے سے سوائے موت کے اور کوئی چیز نہیں روک سکتی یعنی موت مانے ہے اس کے جنت میں داخل ہونے سے وفات ہوئی موت آئی اور جنت میں وہ داخل ہو جائے گا یعنی جو جنت کی نعمتیں اس کو قبر میں ملنی شروع ہو جائیں گی یہ بھی نہیں ادا کرتے ہیں آیت کرسی بھی نہیں پڑھتے ہیں کتنے اکثر لوگ اکثر لوگ مسجد میں آپ فرض نماز کے بعد ہاں اصل میں تو کوئی سنت نہیں ہے فضر میں فدر کے بعد کوئی سنت نہیں ہے ظہر اثر ظہر مغرب اور عشاء کے بعد آپ دیکھ لیں ہاں آپ دیکھ لیں کہ تقریباً تقریباً نائنٹی پرسنٹ لوگ جو ہے نبے فیصد لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں اتر کس نہیں پڑتے کتنی بڑی محرومی ہے قرآن مالک ابن تعالیٰ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلو کمار تمنی وسلی حدیث بار بار آپ لوگ سن چکے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز ویسی پڑھو جیسی تم نے پڑھتے ہوئے مجھے دیکھا ہے اسی طرح سے روایت ہے اصل میں ان کو بواثیر کی شکایت تھی بیماری تھی تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھا کہ ہم نماز کیسے پڑھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کھڑے ہو کر کے نماز پڑھو تو کھڑے ہو کر کے استطاعت کے وقت کھڑے ہونا یہ رکن ہے نماز کا اگر استطاعت نہیں ہے طاقت نہیں ہے تو بیٹھ کر کے نماز پڑھیں بیٹھ کر کے اگر نماز نہیں پڑھ سکتا ہے کوئی تو پہلو ایک پہلو کے برابر جو ہے وہ نماز پڑھے اپنے اس, اس کروٹ پڑھے یا اس کروٹ پڑھے یا جو ہے چت لیٹ کر کے پڑھے جیسے بھی ممکن ہو اور اگر وہ حرکت بھی نہیں کر سکتا ہے لیکن ہوش و حواس اس کے باقی ہیں تو ہاں اشارے سے نماز پڑھیں نماز کسی حال میں معاف نہیں کتنی نمازیں ضائع ہوتی اللہ تعالیٰ ہدایت دے آخری حدیث اس باپ کی کیفیت السلاح کی پھر سجد صاحب کا بیان ہوگا وہاں جابری ندی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کال علیہ وریب سلی حدیس صحیح ہے شیخ ال رحمۃ اللہ علیہ نے سحیا کے اندر اس کو صحیح قرار دیا ہے بہت اہم حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مریض سے کہا جس نے جو ہے نماز پڑھی اس پر تکیہ پر تکیہ پر تکیہ سامنے رکھ لیا اسی پر رکو سجدہ کر کے نماز پڑھ لیا. ہم؟ بیٹھ نہیں پاتا ہے سجدہ نہیں کر پاتا ہے رکو نہیں کر پاتا ہے تو سامنے کیا رکھ لیا کسی اونچی جگہ پر تکیہ رکھ لیا اور تکیہ ہی پر سر رکھ کر کے سجدہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اٹھا کر کے پھینک اسے اٹھا کر کے پھینک دیا اور فرمایا کہ تم اگر استطاعت رکھتے ہو تو تم زمین پہ سجدہ کرو زمین پر س... پڑھو نماز اور اگر تم استطاعت نہیں رکھتے ہو تو پھر تم اشارہ کرو اشارہ کرو اور اپنے سجدے کو رکو سے زیادہ جھکا ہوا رکھو تو یہی طریقہ بعض لوگ کیا کرتے ہیں بیٹھنے سجدہ رکو نہیں کر پاتے ہیں <coughs> آپ دیکھتے ہوں گے کہ کرسی رہتی ہے کرسی کے سامنے ایک کیا رہتی ہے ہاں کوئی ٹیبل رہتی ہے اسی پر ہاتھ رکھ کر کے وہ سجدہ کر کے رکو رکو کے وقت تو اشارہ کرتے ہیں اور سجدے کے وقتے اسی کرسی پر پیشانی رکھتے ہیں یہ منع ہے غلط یہ غلط ہے آدمی اگر نہیں سجدہ کر سکتا ہے زمین پر تو پھر کیا کرے کہ بیٹھ کر کے آدمی اشارہ کرے جتنا جھک سکے جھکے رکو رکو میں تھوڑا کم جھکے اور سجدے میں اس سے زیادہ جھکے جتنی طاقت رکھتا ہے الگ سے کوئی چیز سامنے رکھ کر کے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے یہ ہے نماز کا مکمل بیان انشاءاللہ اگلے درسے میں اگلے درسے میں تمام بھائیوں کے لیے اور اعلان بھی کر دوں گا میں کہ وہ یہاں پر بیٹھیں گے مختصر طور پر آدھا پون گھنٹے یا چالیس منٹ کے اندر شروع سے سلام سے لے کر کے سجدہ یہ تقبیر تحریمہ سے لے کر کے سلام تک نماز کا جو صحیح طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے وہ مختصر حدیثوں کے حوالے کے ساتھ انشاءاللہ بیان کیا جائے گا اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اللہ ادا کرنے کی توفیق قدا فرمائے آمین یا رب العالمین اور صلی اللہ تعالیٰ علیہ خلقی محمد و علی علیہ وسلم السلام علیکم رحمۃ اللہ